بلائی القاب نہ تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو ہم نے دھسا دیا زمین میں اللہ تعالی کی طرف سے عذاب خسف کا آیا اس پر فماں کا نہ لہو منفیقین سرو تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لاؤ لشکر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا بندول اللہ, اللہ کے مقابلے میں وما کا من المنتصرین نہ خود وہ اس قابل تھا کہ کوئی انتقاب لے سکتا اللہ سے معاذ اللہ وہ اسف نظین تمنا میں اب وہ لوگ کہ جو تمنا جنہوں نے کی تھی بل جو گزشتہ شام اب جس رات کو وہ ختم ہوا ہے اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قانون کا محل جو زمین میں دھنس گیا اس کے سارے خزانے بھی گئے وہ خود بھی گیا زمین کے اندر تو اب جو وہاں پر شور ہوا ہوگا تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے الزین تمنا و مکان نہ جنہوں نے یہ چاہتا کہ وہی مقام و برتبہ وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں بال ام سے پچھلی دن یقون کہنے لگے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ توڑ کر دینا شروع کر دیتا ہے مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اگر اللہ تعالی نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا لاسف ہے بنا تو ہم بھی اسی طریقے سے خصف کر دیے گئے ہوتے یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں ہمیں بھی اس کی سی دولت مل جائے لیکن اس, اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری جگاہوں کے سامنے آیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ سامنا کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی لسف ابنا تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دسا دیا گیا ہوتا وہ کان نہ خرابی لیکن یہ جان لو کہ کافی لوگ فلاح نہیں پائیں گے بڑی خرابی ہے بڑی ہلاکت ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ فلا نہیں پائیں گے تو یہ کردار ہے قانون کا اب اس صورت کے آخری آیات ہیں اور میں چونکہ اب ابتداء میں جس قدر اہتمام کے ساتھ یہ جوڑوں کا تعلق بیان کر رہا تھا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ اب رفتار ہونی چاہیے اس میں کچھ کمی کر دی ہے اب یہاں بھی نوٹ کر لیجیے گا کہ یہی صورت القصص اور اس سے پہلے صورت النب ال کے درمیان کیا کیا مشابہتیں ہیں خاص طور پر اس آخری آیات میں فرمایا و و للذين لا فَسَادًا یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے ریزرو کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں اپنی بڑائی اپنا اقتدار نہیں چاہتے اپنی بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے وہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی انہیں کو ذمہ داری دے دے حکومت کی لیکن وہ تعلیم نہیں ہے حکومت کے وہ اپنی سربلندی کے تعلق نہیں ہے اس سے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ آپ کسی نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں اب نظریے میں اگر آپ کے لیے دو جو جوہد ہے انقلاب میں آپ کامیاب ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر انقلاب کے بعد ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولبھی کو مدینہ کی او چھوٹی سی شہری ریاست کے وجود میں آئی تھی آخر اس کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی حالانکہ آپ خدا کا خاص کوئی اقتدار کے تعلیم یا اقتدار کے بھوکے تو نہیں ہو سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ طلب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے دل میں کس کے طرب ہے اگر کوئی ذاتی طور پر اقتدار کا خواہاں ہے اب چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے اور مجھے اختیار مل جائے اور میرا اقتدار ہو تو وہ شخص اللہ تعالی کے یہاں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے یہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے اللہ کا گھر جو ہے تل کا دارالآرا یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے خاص طور پر مخصوص کر کے ریزرو کر کے لل لذین لائی اور علوماً جو زمین میں اپنے اقتدار کے خواہاں نہیں ہے ولا فساد نہ زمین میں فساد بچانا چاہتے ہیں ولاقبت المتقین اور آکبت یعنی پچھلا گھر جو ہے آکبت کی پچھلی زندگی جو ہے یقیناً یہ اہل تقویٰ کے لیے ہے اس کی بھلائیاں اس کے محاسن اس کا عیش اور آرام وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے خاص کیا ہے من منجاب بالحسنت فلح خیر المنا یہ آت میں آئی ہے سورا نمن کے بھی آخری حصے میں جو کوئی شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے بدلہ ملے گا اس سے بہتر مومن جا بھی سیدھے اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا فلای الزیر عامر السیات اللہ مکالو یا ملون تو وہ لوگ جو ان مرائیوں کا انتخاب کر رہے ہیں انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو کچھ کے وہ کر کے لائے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ نہیں ہوگا جتنے جرم کیے ہیں اتنی ہی سزا لیکن اہل ایمان اور اہل صلاح جو ہیں ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ دس گنا دے سات گنا دے اس سے بھی بڑھا دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جتنا چاہتا چاہ دیتا خیر بارہ جو کچھ کر کے لے جاؤ گے اس سے بہتر ملے گا لا یوزل ندین سید انہیں وہی کچھ ملے گا جو کچھ وہ عمل کر کے لائے تھے ان لذیذ سورہ نمل میں آیا تھا کہ مجھے وہ عمر تو الطل مجھے تو حکم دیا گیا میں قرآن پڑھا سناتا رہوں قرآن پڑھ کر تمہارے سامنے قرآن کے ذریعے سے انزار اور تبشیر اور قرآن کی تبلیغ اور قرآن کے ذریعے سے تذکیر اور قرآن کے ذریعے سے تمہارے جو نفسیاتی اور روحانی روگ ہیں ان کے ان کی شفا کے لیے میں کوشش کرتا رہ میرا کام تو یہ ہے القنول القرآن مجھے حکم دیا گیا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں تلاوت پڑھ کر قرآن کو میں سناتا رہوں اب یہ اسی کو تعبیر کیا ان النظی فرغ علیہ کل اے نبی جس ہستی نے آپ پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈال دی اس کی تبلیغ آپ کے لیے فرض تھی جیسے کہ ہم سورہ مائیدہ میں آج پڑھا ہے یاسول بلکہ فرق تھا اس قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پر فرض ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر آپ نے امت کے حوالے کر دی کہ اب امت کے فرض ہے فل یوبل شاہد الغائبہ فل یہ فیل امر ہے اب لازم ہے کہ وہ پہنچائیں جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے نبی ان اللذی اندی فروقل قرآن جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے جس ہستی نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری عائد کی ہے یہ ذمہ داری اصل میں پھر جو ہم میں سے ہر ایک پر آتی ہے وہی ہے جو میرے کتابچے میں میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ وہ پانچ ذمہ داریاں ہیں اللہ قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے قرآن کی تلاوت جیسے کہ تلاوت کا حق ہے قرآن کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے قرآن پر عمل جیسے کہ عمل کا حق ہے پھر قرآن کی تبلیغ قرآن کو عام کرنا ان میں نظیف فرضا لے کر قرآن کا ماد وہ یقین آپ کو لوٹا لے جائے گی وہ ہستی وہ اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے تبلیغ قرآن کا فرض فریضہ آپ کے کاذوں پر رکھا ہے وہ یقیناً آپ کو پہنچائے گا بہت اچھی جگہ لوٹنے کی ماڈ آدھا یادوں سے اس میں ضرف ہے لوٹنا لوٹنے کی جگہ اب معاذ سے مراد آخرت عام طور پر ہے ایمان بل رسالت ایمان باللہ ایمان بالمعاد ایمان بالآخرہ کو ایمان بالمعاد بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ اس کا شان نظول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر نکلے ہیں مکے سے تو جو عام راستہ تھا اس سے ہٹ کر آپ نے کیونکہ اندیشہ تھا اور واقعہ تھا کہ تعاقب ہو رہا تھا تلاش کیا جا رہا تھا تین دن رات تو آپ ہمارے سور میں روحوش رہے پھر آپ نے ایک بڑا ہی سخت راستہ اختیار کیا تھا کہ جو پہاڑی راستہ تھا جو گزر رہا تھا جس پر کہ کوئی انسان جاتا نہیں تھا لیکن کچھ آگے جل کر وہ راستہ جو ہے وہ پھر اس مین راستے سے جا کر مل گیا جو سمجھئے یہ راستہ جا رہا تھا مین جو کیسے مدینے کا تھا حضور نے ایک اور راستہ اختیار کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ راستہ جا کر اس راستے کے ساتھ مل گیا جہاں ملا اب آپ خود سوچئے کہ وہاں ایک ایسی سچویشن آ کہ حضور ایک ٹی پر کھڑے ہوئے ہیں اب دہنی طرف جاتے ہیں تو مدینہ ہے اور بائیں طرف جاتے ہیں تو مکہ ہے اس وقت حضور کے دل میں ایک ہوںک سی اٹھی ہے اس لیے کہ جب آپ مکے سے روانہ ہوئے تھے تب بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ کعبے سے لپٹ کر آپ نے یہ کہا تھا کہ بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن میں کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے تو گویا کہ کعبے سے یہ جدائی تو آپ پرشان گزر رہی تھی اب جب وہ آپ چند دن کا سفر کر کے اور چند دن وہ زارے سور میں رو پوش ہونے کے بعد جب پہنچے ہیں اب ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے اگر داہنی طرف جاتے ہیں تو یہ مندی نہیں کہتے جانا تو آپ کو ادھر ہی ہے لیکن سامنے وہ راستہ آ کہ جو مکے کی طرف جا رہا تو آپ کے دل میں خوب سی اٹھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اطمینان کے لیے یاد نازر کی کہ آپ گھبرائیے نہیں مکے میں ہم آپ کو لوٹا کے لے آئیں گے آپ نہیں پہنچیں گے بڑی شان سے پہنچیں گے اس وقت تو آپ کو نکلنے کے لیے جو ہے روپوش بھی ہونا پڑا ہے آپ کا تعقب بھی ہو رہا ہے پھر وقت آئے گا کہ آپ ایک فاتح کی عرصے سے داخل ہوگے تو یہ بھی اس کی ایک روایت چونکہ ہے تو یہ مفہوم بھی اس میں نکل سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ ہے اس سے مراد میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ کے لیے جیسے کہ سورت الدوحا میں کہا گیا ہے بل آخرت و خیر اللہ کا بنولہ آپ کے لیے آخرت جو ہے اس دنیا سے کہیں بہتر ہے لہذا آپ کے لیے تو یوں سمجھیے کہ جو اللہ لوٹا کر آپ کو لے جائے گا باغ میں وہ کے مع یہ گویا کہ یہ تخسیم کے لیے ہے نہرا بہت عمدہ جگہ لوٹانے کی جس کے لیے یہ بھی کہا گیا یا پاسنگ ربوں کا مقام و وہاں پر جو آپ کو مقام ملنا ہے مقام محمود اور جو جنت حضور کی ہوگی جس کا کیا تصور کوئی کر سکتا ہے تو ادھر اشارہ ہے اندر نظیف فرما علیہ کل قرآن رو کا معدن کل ربی عالم و منجا بل کہہ دیجیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا کون راہ کی سوج لے کر آیا کون ہدایت لے کر آیا ومن ہو افی دلال ان مبین اور کون وہ ہے کہ جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے وماک ان پر ترج انجلقا لے کر کتاب اور اے نبی آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی کتاب الکا کی جائے گی یہی بات آئی ہے سورہ دمل کے اندر بھی قرآن حکیم الحلیم یہ قرآن تو آپ کو دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ متوقع تھے آپ چاہتے تھے آپ کو چل کشی کر رہے تھے کہ کوئی مجھے بھی کوئی روحانیت حاصل ہو جائے اور کوئی غیب کی معلومات حاصل کر لوں معاذ اللہ آپ کا کوئی مزاجی وہ نہیں تھا ایک بہت ہی جو سمجھیے شریف انسان اور ایک شریف تاجر اسی لیے حضور نے فرمایا تاجر الصدوق الامین کو نمین ہو ماں نبی نب صدیقی نب شہدا وہ تاجر تو ابھی کو سچا ہو جھوٹ کی آبرش نہ ہونے دے اور امین ہو امانت دار ہو اس کا رتبہ جو ہے وہ تو ابیہ صدیقین اور ودا کے ساتھ ہے اس جماعت میں شریک ہوگا وہ تو حضور کی زندگی وہ تھی لہٰذا یہاں فرمایا ہے کہ وما کنتا ترجو آپ تو کوئی امیدوار نہیں تھے نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائے گی اللہ رحمتہ مربق یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کی مہربانی ہے کہ آپ کو اس نے چنا ہے پسند کیا ہے اور آپ کو اللہ تعالی نے یہ کتاب اطا فرمائی فلاں تکون ظہیر دل اب آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے اس میں اشارہ ہو رہا تمہیں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نشاد کے اندر کہ اے مسلمانوں گویا کہ وہ بات کہی گئی تھی کہ تم اپنی عصبیت اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے تمہارا ایک شخص ہے منافق ہے اس نے وہ چوری بھی کی تھی اب تم اس کی پشت پناہی کر رہے ہو اور سارا کا سارا الزام یہودی پر ڈالنا چاہ رہے ہو کہ یہ عصبیت جاہلیت ہے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فلاتکنظہر کافرین اب ظاہر بات ہے کہ حضور جب بکے میں دعوت دے رہے تو اب رشتے جو ہیں وہ کٹ رہے گویا کے ابو لہب سگا چچا ہے لیکن دشمنی کے کی انتہا کیے ہوئے اب آپ اپنے رشتوں کو ان کافرین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کوئی اہمیت نہ دیں ان کے ساتھ کسی عصبیت کا کوئی اگر اثر کہیں ہو بھی کہیں اگر کوئی یعنی بہت ہی ادنا سا سفیق سا بھی شائبہ اگر دل میں ہو تو اس کو بھی آپ نکال دیجئے یہی لفظ کہے تھے حضرت موسا علیہ السلام نے جب وہ قرتی مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی کہ میں کبھی بھی کسی کافر کا اور کسی ایسے شخص کا میں غالم کا ظہیر نہیں بنوں گا پشپنا نہیں بنوں گا تو وہی حکم حضور کو دیا جا رہا ہے ولا یسن کا ان آیات اللہ بادہ از انلت یہ اسی سرح مبارکہ میں سترہ تھی یہ ولا یسن ودن کا بادہ از ان ضلع علیہ اور نہ برگشتہ کر سکیں روک سکیں آپ کو آپ کے رخ کو مور دیں اللہ کی آیات سے بعد کی نئے جبکہ وہ آپ پر نادل کر دی گئی ود و الا ربا یعنی یہ آپ کے طلبے والے قبیلے والے آپ کے یہ قریش جو ہیں جو آپ ہی کے قبیلے کے لوگ ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کوئی اپنا بھائی چارہ رکھیں گے اور کوئی ان کے ساتھ تعلق قلبی جو ہے اس کو رکھنے کی کوشش کریں گے اگر کسی درجے میں بھی یہ قبائلیت جو ہے آپ کے اندر رہی تو یہ روک دیں گے پھر آپ کو یہ تو پھر اس سے استعمال کریں گے اور اس کی بنا پر جو ہے وہ پریشرائز کرنے میں آپ کو کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو قرآن مجید کی جو آیات آپ پر نازب ہو رہی ہیں ان سے برگشتہ کر دیں بڑا یسدن نہ نہ کرنے پائیں آپ کو برگشتہ اللہ کی آیات سے بادہ اس گنزلتی رہے کہ اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازر کر دی گئی ہے ود ولا ربک اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے ولا تک مشرقین اور دیکھیے شرک سب سے گھناؤنا جرم ہے تو اس کا کوئی شائبہ بھی اپنے قریب بتا دیجیے جیسا کہ میں نے بار بار کیا ہے اس میں خطاب تو ہوتا ہے بظاہر حضور سے واحد کے سیرے میں لیکن یہ کہ یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے بلکہ اصل اس کے مخاطب مسلمان ہیں حضور کے مساطب سے ولا کرو مل نہ اور مت کسی کو پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو لا الٰہ الٰہ اس کے سوا کوئی بابو نہیں ہے کلو شعین ہال کل اللہ ہر شے فنا میں ہے یا فنا ہو جائے گی سوائے اس کا چہرہ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ کون سا ہے اور یہ کہ اگر اللہ کا چہرہ جو ہے صرف اس کے لیے فنا نہیں تو کیا اللہ کے لیے کوئی باقی آزادی ہیں ان کے لیے فنا ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ آیات جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ اللہ کی ذات سے متعلق ہوں عالم بردت سے متعلق ہوں عالم غیب اور عالم آخرا کی ان کے بارے میں بس جتنا کچھ بتا دیا ہے اس کے اوپر اتفاق کی جائے اس سے آگے منطق کے حوالے سے اس کا جو ہے لازم اور ملزوم کے ایک ایک قدم بڑھاتے نہ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو پھر غلط راستے پر پڑ جائے گا العز اندر کی ذات ادراک ہو حضرت احبوبکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا بس یہی ادراک ہے یہی معرفت ہے کہ اللہ کا کی ذات جو ہے ورا الورا سم او را الورا سم او را یہ عرفا جن کو ہم مجدد ارف صانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں وہ اپنے خطوط میں مکاتی میں انہوں نے بار بار یہ الفاظ کہے راتیں باری تعالی تارا بڑا اُل بڑا سما بڑا اُل بڑا اس کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن یہ کہ ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے ظاہر بات ہے کہ ہر شے کے لیے فنا ہے اور یہاں پہ اکثر لوگوں نے پھر اس منہ سے مراد لیا بری ہستی جیسے کہ ہم بھی کسی کے منہ دیکھو تو یہ کام کر رہا ہے تو گویا کہ کسی کے لیے کسی کے رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے بار سے گویا کہ ذات باری تعالی تو ہے کہ جو ہمیشہ وہ ہے ہی نہیں معدوم کے درجے میں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کلفی کون بہم او خیال اور کوسل فلم اور دلال جو بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہے اللہ کی ذات کے سوا یا تو وہ وہم ہے بولما فرق مہم اور خیال اور قوس الفرایا جیسے کہ شیشوں میں عکس نظر آتے ہیں آئینہ قد آدم ہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ پیچھے نہیں بھی نظر آ رہے ہیں اس کے ہے تو نہیں آ جیسے کہ شیشے میں عکس ہوتا ہے تو اس کا وجود کوئی نہیں اسی طریقے سے یہ کائنات جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے معدوم کے درجے میں ہے اور پھر یہ کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شہا ہو جائے گی لہل حکم اسی کے لیے ہے اختیار بادشاہی حکومت وہل ہے تو اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے یہاں یہ چار صورتیں جو تھیں اس گروپ کی وہ میں نے تھا کہ چار ایک مزاج کی ہیں اور اب جو چار ہیں وہ ایک مزاج کی ہیں اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ علی اسلامی سے ہو رہی ہیں ان میں سب سے پہلی صورت القبوط بارک اللہ لی ونکم العظیم فی نفاانی العظیم تم بلآت و ذکی الحقیم